انہوں مگر سٹیج مگر کسے بندے ارک ماری آ شاہ جی یہ کی بنے گا فرد سمجھتے رہے آستاب باقی شاہ صاحب آکھیا کہ آپ مڑ سچی گل لکائی جو پھرنے آڑ دس سامنے دسا غلط پاسے جو لگے پھرنے اصل غلط پک کرنے اپنے فرد بنا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 یہ تو ہے نا اسدا شری حکم ہوں اس دے ایک موٹی جی دلیل دے بھائی یہ مستحب کام کیوں ہے مستحب اس واسطے کہ نبی پاک دکر خیر دی بارگاہ نظرانہ پیش کیتا کیا جائٹ لائیا جان کھانا پکایا جائے یہ سب ہے عزت احترام تعظیم دی ایک صورت اور تعظیم مصطفیٰ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 دے آون تے عزت دی؟ دے آون دے آون لاؤ، سٹیج تے ہو گی کہ نہیں ہوئے گی جی یہاں کی عزت ہے تو یہاں کاما دن اللہ کے رسول پاک سکار تازیم اور عزت ہوں جب تازیم مستفا کی ایک صورت ہے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 چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچوں کوئی پتہ نہیں کہ بہ رحمت اللہ ہے آپ سرکار فرما نے جے رب ملتا یار نیا دیا مل डडवा मछियां ओजे रब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 تیرے مال نہیں ویک رسک ہلال ویخنے کہڑا ہونا چاہیے کی لگن دے گا ویخنا ہویا اپنے پیارے دا دل یہ دل کمال شرط ہو گئی بولو نا پہلا ایمان دجا نیت صاف تریجا رسک حلال کنیا شرط ہو گئی تین ہر چوتھی شرط مکانا وقت بڑا دو گل سمجھے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 نبی دا دین روڑی کھڑے جس بندے نے فرق جان بج کے دا ہے اور اس نفل دے زور پہ رکھ د قبول ہو بے گی. میں اسے طرح پہ آ گیا یارو شریف یار بھی تے ہو پیٹی کھڑا. خدا دیا وشال پورا نماز نہیں جا ملاد دے ٹم دسا پائی پڑے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 اللہ <سؤال> پاک محبوب فرماؤ گے سارے مزاق کرنا جہے کام آخے نے جانا طرف بنا کے حساب ہونا پہلا فرداں دا حساب شروع ہونا گل میری سمجھی فردوں تو بعد واجب کی واری وچ کمی ہوگی واجبہ پوری کیتی جائے گی واجب کمی ہوئے گی سنتوں پوری کیتی جائے گی وچ کمی گی تے تو نفل پوری کیتی جائے گی جے فرد ہوگا نہیں نا تے تو نفلان کبھی کا پوری ہونی میں مثال دینا تھی ایک مکان دے جے بنا وہ سب تو پہلو زمین چاہی چاہیے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 مر رسول الا ليطاع باذن الله سبحان الله مدان يا حضرات سبحان الله اللہ سوڑا دا دی, دی فرمایا خالی, خالی تاجر فرض نہیں خالی مزدور فرض نہیں خالی مستری تے فرض نہیں خالی مولی تے فرض نہیں بلکہ بادشاہ بھی فرض رہے بلکہ انور کا حکم مننا سارے نبیات رسول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 رب تار ہی مگر اپنے پیار واسطے اللہ نے فرمایا سونے مینو تیرے رب کی قسم یہ والے نہیں ہونا چر اپنے ہاکم نہ ربل دسمان آؤ گے جھگڑیا خیروں دا حکم نمان دا حکم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 مولوی جی تو آنے کرو فیصلہ ساڈا سچے اللہ فرما جہبوبا تین اپنے جھگڑے اے پکے ایمان نہیں ایمان والا ادو ہی جھگڑا ہوا تو فیصلہ تیرا کراوے جیسے اللہ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 دھکا لے دل خوش ہو جان میں مولا مشکل کشا علی دا دورے خلاف سی ایک بندہ چور چوری کیتی قاضی فیصلہ کیتا ہاتھ کٹ دیو ہاتھ کٹا کے لگا لگاؤ اپنا پنجا ہاتھ چلے آگوں حضرت مولا علی مل گئے ویخیا ہاتھ بھی کٹائی نارے خوشیاں بھی منائی آئے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 برطانیہ والا ملال قبول ہوتا اونا نو پتہ وہ پتا یہاں کا آڈر پر چلتے ہیں حکم سڈے پر چلتے ہیں پکا دا پکائی اون تابے تابیدار سڈے نے اپنے نبی دینے یہ لگ سکتا ہے او جا نبی پاک سرکار دا ملاد منا تابیدار دار بھی کملی والے دا بن جاوے <تصفح> پھر ہی ملاد انچ دے گا بڑا کچھ دے گا پھر ملاد بڑا کچھ دے گا یہاں تو خالی ملاد کوئی ملاد نہیں دے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 بیان نہیں ہو سکتا اس قوم دے و اتر رہا یا اترنا ہے قرآن کی وجہ تھا تھا گلیاں بازار کئی بئیمان قرآن پران بوسیدا ہوں نے آ گندی نہر پلیت اچھرے والی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 اخیر ان کی اخیر ہوں جا کے پہلے دریاوے چو نر نکلیاں شو نکلی نکلی قرآن حکیمانے بھارت دین مجید دے بارے حکمیں اس دفن کیا جائے جی امبیال ہے مسلام نفن کیا جائے ہوں سمجھ لگی نہیں جگہ ہوٹی نہ پاؤ اتو سلیپا رکھ کے, سلی کے جی امبیا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 اپنے کپڑے پائی فرتے جی ربران بغیر کپڑے ترقی کرپڑے لے کے خدا قسم میرے فرما کوئی کام ہونا منت لینی مسئلہ ساری مشکل حل ہو جائے قرآن نو کپڑا چڑھاوا گی دس دس بھی خلاف ہوں سن قرآن مجید ایک ہی کونی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 اپنا یار کرم کمایا